الم الحمن محمد, علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صحم الشہ میں موجود اور البۃعین وشح و و باقی تمام سامین برادران خارن گرامین سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلے دراصل الحمد للہ جو ہے رمضان شریف کی وجہ سے دعوت شریف کے درس سے رکا ہوا تھا کیونکہ اس میں ہمیں روزے کے احکام اور زکوۃ کے احکام وغیرہ اعتکاف کے احکام جاننا ضروری تھا لہٰذا میں نے کے لیے اس مہینے میں نیا درست نہیں دیا پرانا شکل آوت کے درست کو دہرایا تھا اب چونکہ الحمدللہ وہ تینوں باپ غابلوں کو ایک دفعہ پھر پہنچا دیا اور اب جو ہے ہمارا پھر سلسلہ درس جو ہے اور دعوت شریف کا جو پھر شروع ہو رہا ہے تواد شریف لوگ جو ہے فت میں ہمارے سلسلے درس ہیں اور آج کے درس نمبر تین سو نوے ابلک تینتیس ہے تین سو نوے یعنی دوادشریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے تینتیس جو ہے ڈبل تھری ہاں جی تینتیس جو ہے یہ اورد فتھیہ کا درس نمبر تینتیس ہے اور اس میں ہمارے آج کے درس میں جو ہے اولاد فطقے میں سے ہم لوگ ازت پہنچے تھے ذات تصبی حضرت زہرا صفان اللہ الحمد اللہ واللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اس کے ثواب اجیر بیامنوں کو بیان کیا تھا اس کے بعد جو ہے ہاں جی اور اس کے بعد جو دس مرتبہ جو دعا پڑھی جاتی ہے لا الہ الا اللہ الم لا شریک لہ له الملک له الحمد واہ ولاک الشین قدیر یہ مبارک دعا جو ہے جی اس کی جو ہے لفظی تشریح طارب ناولوں کو ہو گیا تھا اور ساری دس نمبر یہ دس نمبر تین سو نوے اور بگ تینتیس اس کی توضیع جو لا لہ لریک اللہ الملک و لہم ولاَ الشین قدیر اس کی لفظی ترجمہ ہو چکا تھا ابھی جو ہے نیا درخت جو ہے تین سو اکیانوے آج کا درس یہ ہے تین سو اکیانوے ابلیغ چونتیس ہاں جی تین سو اکیانوے ابلک چونتیس ہے اس میں اسی دعا کی لا لہ لا شریک شریک الَ لہم الکولہ شینغذ اس مبارک دعا کی جو ہے اب تھوڑی سی توضیع ہے سے توضیح ہے, اس سے توضیح ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ لوگوں کو بتا دوں پھر اس کے توجہ آج کے درج ہے تین سو اکانوے ابلی چونتیس آج کا نایہ درد اس میں اسی دعا کی جو حضرت درجاترا کے بعد دس مرتبہ پڑھی جاتی ہے صبح کی نماز کے میں اور رات فتح میں تو اس دعا کے پہلے ایک ترجمہ کرا دوں تو لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبور نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اس پوری کائنات میں کوئی بھی موجود جو ہے عبادت اور پرستش کے لائق ہی نہیں ہیں سوائے اللہ تبار و تعالیٰ کے جو کہ ذات واجب الوجود اور مستجم الجمی صفات ہے تمام صفات ہے جلالی اور جمالی کا مالک متصب بھی ذات اللہ جو کہ اس کائنات کا رب ہے خالق ہے مالک ہے سب کچھ وہی ذات ہے سب کچھ وہی ذات ہے وہی ہے تو سب کچھ ہے، وہ ہٹ جائیں اس کائنات سے تو یہ کائنات اسی لمحے میں ختم مرنیز تو نابود ہو جائیں گے تو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس صبح اللہ تبار وال کے یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی شع موجود اس کائنات کے اندر عبادت اور پرشتیش کے لائق ہیں وہ وہ اکیلا ہے ہاں جی واہد و ہے اس کا کوئی چست نہیں ہے وہ حد ہے واحد ہے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں نہ اللہ کے ذات میں کوئی شریک ہے کہ دنیا میں کوئی اور خدا ہو ہاں جی تاکہ ذات میں شریک ہو دو خدا ہو جائے لا نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے ہاں جی کیونکہ کائنہ جو اللہ قادر ہے انسان والے بھائی میں بھی قادر رکھتا ہوں لیکن انسان کے قدرت اللہ کا عطا کردہ ہے اور نیت محدود ہے ہاں جی اللہ علیم ہے انسان بولے بھائى میں بھی علیم ہوں میں بھی جانتا ہوں انسان علم اللہ کا عطا كردہ ہے کیونکہ علم کا حصول دل و دماغ سے دل و دماغ اللہ کا عطا كردہ نعمت ہے وصيلہ حصول علم ہے تو لہذا تمام موج نہ اللہ کے ذات میں کوئی شریک ہے نہ اللہ کے صفات میں کوئی شریک ہے وہ لا شریک اللہ بادشاہ ہے وہ يكتا بادشاہ ہے اس کا کسی بھی زاویے سے کوئی بھی موجود اس کائنات میں آئے گا کہ وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو ہاں جی اللہ کے شریک قرار نہیں پا سکتا کیونکہ ماشاء اللہ جتنے بھی سب ممکن الوجود وجود سب ایک وقت نہیں تھا ایک وقت صرف اللہ تھا خوش بھی نہیں تھا اسے اللہ نے سب کو وجود بخشا ہے ابھی وہ جب چاہیں گے سب کو اٹھا سکتے ہیں ہاں جیسے قرآن پاک میں ہے قیمت جب برپا ہوگا تو اللہ فرمائیں گے تو کائنات خاموش کچھ بھی نہیں سب مر گئے تو فرمائیں گے لی من الملک اليوم پہلی سور میں سب مر جائیں گے تمام روح مر جائیں گے تو اللہ کی طرف سے خطاب ہوگا آج کیس کے کی بادشاہ ہیں آج دنیا میں بڑے بڑے ہاں جی بادشاہ کے دعوے ہیں دنیا میں پہلے بھی ایسے دعویدار دار گزر چکے پھر اون سدا نور جیسی لوگ اور ابھی بھی دنیا میں جو ہے ہاں جی ہماری ممالک کے جو ہے بڑے بڑے صدور وزرائے اعظم ان کے جو تھیں ٹینس کے لوگ خود کو کیا کچھ سمجھتے ہیں لیکن اس دن اللہ جب فرمائے گا لمن الم الق العوم آج کس کے بادشاہت ہے تو کوئی جاب دینے والا نہیں ہے کوئی کائنات خاموش ہے اللہ خود جاب میں فرمائے گا لاہد القحاف ایک ہی اللہ ہے ایک ہی اللہ کے آج بادشاہت تھے جو فہار بھی ہے واحد ہے جو واحد ہے ایک ہی ذات ہے فہار ہے ہر چیز پر غالبہ رکھتے ہیں جو ہی شاہ کر سکتے ہیں اسے ایک اللہ کے بادشاہ اس کے علاوہ کسی کے بادشاہ نہیں آج کسی میں کوئی دم مرنے کی طاقت نہیں ہے ہمت نہیں حوصلہ نہیں اللہ کے ذم کے بغیر بجان گرامی لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وحدہ وہ یکتا ذات ہے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں لاہ الملک بادشاہت صرف اسی کے ساتھ خاص ہے یہ عربی زبان میں لہو پہلے ملک بعد میں آنے میں معنیٰ میں حسر کا معنیٰ جاتا ہے یعنی بادشاہت صرف اسی کے ساتھ خاص ہے اس کائنات کے حقیقی بادشاہت کہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں جس کو چاہیں دے دیں جس سے چاہیں چھین لیں اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے لہ الملک بادشاہت صرف اسی کا ہے اسی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اب وہ عبادت کے لیے اسی کے سوا کوئی لائق نہیں وہ وحدہ اللہ شريح اس کے نزاد میں نہ صرف میں کوئی شریک ہے تمام بادشاہت بھی جو ہے اسی کے ساتھ خاص ہے اور تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں لہذا بندے ومی سے بے اختیار اس کی حمد ہو ایسے اللہ کی تو صرف تعریف ہی ہوگا لہٰذا تعریف کریں گے لہ الحمد اور تعریف بھی حقیقی معنی میں تعریف بھی اسے اللہ کے ساتھ خاص ہے باقی چونکہ باقی آپ جس سے ایک وجہ سے کسی بڑے سائنسدان کی آپ تعریف کریں کتنا عظیم سائنسدان ہیں لیکن حقیقت میں یہ تعریف اللہ کیونکہ اس کو جتنے علم آکال شعور دے اللہ نے دے کسی عالم کے آپ تعریف کریں کسی بڑی ہنرمند کی تعریف کریں کسی سیاسی عظیم شخصیت کی جس جس کی بھی آپ اس کائنات میں آپ تعریف کریں حقیقت میں ان سب کا خالق ان سب کے اندر جو کچھ کمالات سب اللہ کا ہے وہ شنتیں چھین سکتے ہیں جب چین چھین سکتے ہیں اس لیے فرمایا اللہ الحمد تمام تعریفیں صرف حقیقت میں اسی کے لئے ہیں وہی سزاوار حمد ہے اور آخر میں فرماتے ہیں واہ واہ اور وہ اللہ علا کل شین خدر اور وہ ایسیم ذات ہیں جو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں ہاں جی وہ اس کے لئے کوئی چیز ناممکن نہ نہیں ہے وہ جو چاہے کرنا چاہیں اس کائنات جیسے ہزاروں اور کائنات پل پر میں خلق کرنا چاہیں وہ کرنے پر خودت رکھتے ہیں اس پوری کائنات کو ایک لمحے میں نیست و نابود کرنا چاہیں تو نیست و نابود کر سکتے ہیں تو نا ہمیں ایک چھوٹی سی ایک سٹول کو بھی آپ نے خراب توڑنا ہو تو آپ کو کتنا سیکنڈ میں نہیں لگ جائے گا اللہ خود فرماتے ہیں یہ دنیا کا نظام یہ جی قیامت جس جی دن برپا ہوگا یہ جی دنیا کا نظام کلوز ہوگا کتنے ٹائم لگے گا اللہ خود قرآن فرماتے ہیں کلم ہم بالبشر او آگرہ یہ دنیا کا فائل کلوس ہونے کے لیے کتنا ٹائم لگے اللہ فرماتے ہیں یہ آنکھ جب پکنے کی فرصت یا اس سے بھی کم وقت میں ہم اس دنیا کے فائل کلوس کریں گے جس طرح ایک کتاب کے ورق کو لپیٹا جاتا ہے ہم اس دنیا کے اس فولڈر کو ہم لپیٹ لیں گے اس فائل کو ہم لپیٹ لیں گے اس کے لیے ہمارے لیے تو ایک, ل... ایک آنکھ جپکنے کا فرصت یا اس سے بھی کم خرا نہیںت کلّہ میں بل سر او اگر اور عظیم ذات ہے ان تجبیحات کو بڑے توجہ سے پڑھیں بڑے خلوص سے پڑھیں عجیزی سے پڑھیں اللہ کے حضور میں یہ کوئی معمولی تجبیہات نہیں ہیں عرضۂ گرامین ہاں جی تو اس میں پانچ چیزیں اس کے اندر ہے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وح دہلا شریک اللہ وہ یکتہ ذات ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو تیسری اسلم لہ الملک بادشاہت صرف اسی اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ لہ الحمد تمام تعارفین اسی اللہ کے لیے خاص ہے وہ والا کل شین اور وہ ہر چیز پر قدرت رہنے والی ذات ہے اچھا نہیں کریں دعا کے اندر اگر آپ غور و کریں اور آپ تدبر کریں وہ اللہ جس کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں اللہ جس کے سامنے میں آجزی کرتا ہوں اللہ جو میرا رب ہے میرا مالک وہ کتنا عظیم ہے کتنا عظیم ہے یہ دعا کے لئے آپ جتنا سوچتے چلیں جتنا سوچتے چلیں آپ کو اللہ سے محبت بڑھتا چلا جائے گا اللہ سے عشق بڑھتا چلا جائے گا ایک بات ایسا آئے گا کہ بس آپ اللہ ہی کا ہو کے, کے رہے گا آپ اللہ ہی کا ہو کے رہے گا آپ یہی چاہیں گے یہ تو ایسی ذات ہے جس کے سامنے میری زندگی بھر اگر میں سجے میں رہوں تو بھی کچھ بھی نہیں, میں نے نہیں کیا اس کے ذات کے لائق میں نے کچھ عبادت نہیں کیا اب یہ مشاب کمال آجیزی کے ساتھ ہمارے حضور قلب کے ساتھ کمال توازوں کے اور ان کے ساری کے ساتھ اس کے سامنے ہم جھک جائیں گے لاہول ملک کو آزان یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لاہور ملک کو دنیا میں ایک بندے کو ہاں جی ایک چھوٹی سے پاکستان جیسے ملک کا کوئی وزرا بن جاتا ہے صدر بن جاتا ہے وہ بھی پانچ سال کے لیے وہ بھی مخالف پارٹی آسانی سے چلنے بھی نہیں دیتے اس کے مرضی اس کے باوجود وہ خود کو کیا کچھ سمجھتے ہیں ہاں کوئی بھی آ جائیں کہ ہمیں کسی فرد سے تعلق نہیں ہے ہاں کسی ملک کو وزیر اعظم انسان کو کھینچنا اس کو ہاں جی خود کو کھینچنا عظیم سمجھتے صدر ہونا چیف آف آرمی اسٹاف ہونا چیف جسٹس ہونا یہ بڑے بڑے جو ہے اداروں کے سر نگران اعلیٰ سرپلس اعلیٰ ہونا انسان خود کو جو فولہ نہیں سنوا پاتے ہیں وہ تو شور اس کے آہل و عیال بھی خاندان بھی دو احباب بھی حتٰ ہے محلہ بھی حال علاقہ بھی اور خوشی سے فلاں نہیں سناتے ہمارے علاقے سے اتنے بڑا افسر نکلا ہے اتنی بڑی شخصیت نکلا ہے ہاں جی جبکہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ہاں کچھ بھی نہیں ہے سب عارضی ہے کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے کچھ سالوں کے لیے پھر پینشن ہو گیا ٹیم ختم ہو گیا فارغ ہو گیا موت آ گیا صاحب لیکن وہ اللہ ہے عظیہ نگرام جب سے ہاں جی نے ہی اس کائنات کو خلق کیا اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق خلق کیا اور اس کی ہر چیز کا اس کو علم بھی ہے اور ہر چیز پر اس کو مکمل تسلط بھی ہے اور ہر چیز کو وہ مالک بھی ہے اس پر اس کا حکم بھی چلتا ہے خواہ وہ فرشتوں میں سے ہو خواہ وہ انسان میں سے ہو خواہ نباتات میں سے ہو خواہ جمادات میں سے ہو ہاں جی کائنات کی جو بھی شے جس پر اللہ جب بھی جو حکم لاگو کرنا چاہیں کسی میں طاقت نہیں ہے وہ اس کی سرپیشی کر سکیں سرپیشی کر سکیں ہم انسانوں کو اللہ نے تھوڑا سا دیا ہوا ہے تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے تو ہم خود کو کچھ سمجھتے ہیں ورنہ اللہ کسی پر کوئی چیز مسلط کریں لیکن آج ایٹمی طاقتیں امریکہ جیسے ایٹمی طاقتیں برطانیہ جیسے ایٹمی طاقتیں جرمن جاپان جیسے ایٹمی طاقتیں کورونا وائرس ایک جو میں یقیناً نظمِ اللہ کی ہیں اوپر سے مصنحت اس میں کوئی شک نہیں ہے اقتصاد میں سب بے بس ہیں اس کا ٹمبنگ کسی کام نہیں آ رہا ہے اس کی وہ سیاسی طاقتیں کسی کام نہیں آ رہے ہیں اس کی کثیر الجمعت جو ہے عوام کی طاقت کسی کام نہیں ہو ہے اس کی مال و دولت کسی کام نہیں ہو رہا ہے ابھی تک اس کے لیے کوئی ایک ویکسین تیار نہیں کر سکا اور لوگ لاکھوں میں مار رہے ہیں نا لوگ لاکھوں میں مار رہے ہیں کتنے لاکھ جو ہے اس بیماری میں جو ہے دنیا سے چلے گئے اور حکومتیں عاج ہیں بے بس ہیں بس ہیں بھائی لہملک بادشاہ تو اللہ کے لے نا وہ جس قوم پر جو مسلط کرنا چاہیں اگر وہ چاہیں تو مسلط کر سکتے ہیں اور جب تک وہ خود نہ نکالے کوئی نہیں نکال سکتا ہے اس میں مصیبت ہے جب تک وہ خود نہ سس کا اللہ بزور فلاح کوش اللہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے سوا کوئی تمہیں اس تکلیف سے نکالنے والا نہیں ہے اللہ تمہیں کہ اس تکلیف میں ڈالنا چاہیں اللہ کے کوئی نہیں نکال سکتا ہے وہی ہم کا خیر خلا رات الفلِ سورۂ یونس کے آخری آئے ہیں اللہ کسی کو کوئی خیر پہنچانا چاہیں کوئی اچھائی پہنچانا چاہے کوئی بلائی, بلائی. کوئی روک نہیں سکتا ہے ہاں کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ بیل خیر کیونکہ تمام خیرات اس کے ہاتھ میں ہیں تمام بلائی اس کے ہاتھ میں ہاں اللہ قرآن میں کتنی جگہ یہ تعلیمات ہمیں دے چکا ہے تو زیا یہ دعا انتہائی خوبصورت انتہائی شام انتہائی نوران اور اللہ جس کے سامنے اب سر و سجود ہوتے ہیں اس کے انتہائی عظمت کر دے رہے دعا کے اندر ہاں جی لہٰذا جو ہیں اس دعا کی مختصر تو یہ ہے زین میں ہاں جی اس دعا میں تدبر کرنے سے یہ نجا خط کا آسان ہو جاتے کہ وح دریک اللہ اللہ لہ الملک و دو ملب لہ و لہ الحمد تین کل شین غذیر چار اور اس بلا اللہ سقی معبود یہ سب اس بات کے دلیل ہے کہ چونکہ وہ یکتا ہیں اس کا کوئی شریک کار نہیں اس پوری عالم و کائنات کی تخلیق میں حقیقی بادشاہ وہی ہے تمام تعریفیں ہیں ہن جی صرف اسی کے لیے ہیں اور وہ ذات ہر چیز پر قادل ہے لہذا سب کو اسی ایک ہی ذات لا الہ الا اللہ کی پرستش کرنا چاہیے اور معبود صرف وہی اللہ ہے اور کوئی بھی چیز عبادت اور پرستش کے لاگ نہیں ہے کیونکہ جو صفات اس دعا میں اللہ کے لیے ثابت کیا ہیں وہ اللہ تبار و تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے بھی ثابت نہیں ہے لہذا بندہ کو چاہیے کہ صد کے دل سے اللہ کی و عبادت کریں اور سرپیچی نہ کریں نافرمانی نہ, نہ کریں کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ذات وحد بلا شریک ہے ہاں جی اور جناب انصر صابری صاحب نے اسی کی توضیح میں چند کلمات کہا ہے اور اس کے کچھ سوال وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتا دیں گے